قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین شخص تھری پرسن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبی وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے ایک حکایت سنی اور اسے اندازہ لگائیے علوم میں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی لے لکھتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص بہت گناہ گار تھا وہ ایک مرتبہ ایک عبادت گزار شخص کے قریب سے گزرا اور وہ عبادت گزار ایسا پہنچا ہوا تھا کہ اس کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا اب اس گناہگار شخص نے دل میں سوچا میں بنی اسرائیل کا گناہگار یہ بہت بڑا عبادت گزار اگر میں اس کے پاس بیٹھوں تو اللہ سے امید ہے کہ مجھ پر رحم فرمائے یہ سوچ کر وہ گناہگار شخص اس عبادت گزار کے پاس جا کر بیٹھ گیا عبادت گزار کو اس کا اس کے پاس آ کر بیٹھنا فیل ہوا اچھا نہیں لگا اس نے دل میں کہا کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہگار یہ میرے پاس کیسے بیٹھ گیا چنانچہ اس نے بڑی حکارت کے ساتھ اس شخص کو کہا یہاں سے اٹھ جاؤ اس پر اللہ تبارک کا نے اس زمانے کے نبی علیہ صلاح و پر وہی بھیجی کہ ان دونوں سے فرمائیے کہ وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں میں نے اس گناہ گار کو بخش دیا اس کے حسن زن کی وجہ سے اور عبادت گزار کے عمل ضائع کر دیے کس وجہ سے تکبر کی وجہ سے تو جو نیکی کرے اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے اور کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو اس کو گناہگار گناہ تو ہے گناہ سے تو نفرت ہونی چاہیے گناہگار گار سے تو نہیں ہونا چاہیے نا اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں جاننا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور اس کے جو مبارک نام ہیں ان میں ایک نام غفار بھی ہے یعنی بخشنے والا اور ایک اس کا نام غفور بھی ہے بہت سے گناوں کو بخشنے والا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے بندوں کے گنا چھپاتا ہے اور آخرت میں معاف فرماتا ہے اور گناہوں کی معافی عطا کرنا یہ بھی اس کی ستاری ہے تو اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی گنا ہوں اپنے بندے کے معاف فرماتا ہے اور جتنے بڑے بڑے گنا بھی ہوں اسے بھی بخش دیتا ہے اللہ ہماری بھی علاج رکھے اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرماتے دے بے سبب بخش دے نفو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وبی وبارک وسلم غفار بخشنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور جو اسے پڑتا رہے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار انشاء اللہ عز جو نفس کی بری خواہشات ہیں اس سے چھٹکارا پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سفاتی نام غفور بھی ہے بخشنے والا ہر طرح کے گناؤں کو چھپانے والا بخشنے والا جس کو سر میں درد ہو کوئی بیماری ہو کوئی غم ہو تو وہ تین بار یا غفور کی مقطعات لکھ کر کھا یعنی غفور جو اس مبارک ہے اللہ تعالی کا اس کو گیلی سیائی پر روٹی کا ٹکڑا لے کر نقش روٹی میں جذب کر لے اور کھا لے اللہ اسے شفا نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے چنانچہ ترمزی شریف حدیث نمبر 3463 3463 چار سو تریسٹھ تھری فور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعلا فرماتا ہے اے ابن آدم جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے میں تجھے تیرے ایبوں کے باوجود معاف کرتا رہوں گا میں بے نیاز ہوں اے ابن آدم اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گنا کنارہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے میں تجھے بخش دوں گا کچھ پرواہ نہ کروں گا اے اولاد آدم اگر تو زمین بھر خطاؤں کے ساتھ ملے اس طرح کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں زمین بھر بخشش کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا سبحان اللہ وہ بندے کے جیسے بھی گنا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے ہاتھی کو من چونٹی کو کن تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے گار ہو غبدار نہ ہو گناہ گار ہے مگر غدار نہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی معافی فرما دیتا ہے گناہوں کو بخش دیتا ہے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے پارہ چودہ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 فورٹی میں ارشاد ہوتا ہے نبی عبادی خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان سرحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کو فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیں وہ گناوں سے توبہ کریں گے تو میں ان کے گناوں پر پردے ڈال دوں گا گناوں کو مو فرما دوں گا رسوائی سے اور عذاب سے انہیں بچا لوں گا اور انہیں عذاب نہ دوں گا ان پر رحم فرماؤں گا اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو گناہوں پر قائم رہیں توبہ نہ کریں اور عذاب ایسا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک عذاب ہو ہی نہیں سکتا تو بندوں کو امید اور خوف کے درمیان میں رہنا چاہیے بخاری شریف میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روز اللہ پاک نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے سو حصے کیے اور ننانوے حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا فرمایا کہ اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ پاک کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو اور اگر مومن یہ جان لے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ ہو تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اس کے پکڑ کا عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے جو ہم نے آئ سنی سورہ ہجر کی اس کے تحت جو مدنی پھول مفسرین نے عطا فرمائے وہ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی کہ میرے بندوں کو خبر دو اس میں بندوں کی حوصلہ افزائی ہے سبحان اللہ جو بھی یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اس میں اس کی عزت ہے اس میں اس کی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور مغفرت کا ذکر کیا بڑی تاکید کے ساتھ اور عذاب کا تذکرہ کیا خبر دینے کے انداز میں رحمت اور مغفرت کا ذکر پہلے ہوا عذاب کا ذکر بعد میں ہوا تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اس کے غضب اور عذاب پر سبقت رکھتی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا اے حبیب میرے بندوں تک میری مغفرت رحمت اور آزاد کی بات پہنچا دیں تو اللہ تعالی نے رحمت و مغفرت کا التزام فرمانے میں اپنی ذات پر اپنے حبیب کو گواہ بنایا امام المفسرین امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ نبی عبادی کا معنی ہے کہ ہر اس شخص کو خبر دے دیں جو میرا بندہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے اس میں صرف اطاعت گزار نہیں گناہ گار بھی شامل ہے سبحان اللہ اور اس میں یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے سبقت رحمتی اعلی گو تو نے جب سے سنا دیا یارب آسرا ہم گناہ کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غزب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے پارا سولہ سور توحہ کی آیت نمبر بیاسی میں ارشاد ہوتا ہے وہ انفر میلا سال ترجمہ کنزولیمان اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا تو جس نے شرک سے توبہ کی ایمان لایا نیک عمل کیا اور آخر تک اس پر قائم رہا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرنے والا ہے صابن سے ہمارا بدن صاف ہوتا ہے اور توبہ سے گناہوں کے میل صاف ہوتے ہیں گناوں کی گندگیاں صاف ہوتی ہیں سرحان اللہ اور یاد رکھیے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گنا کیا ہی نہیں کم اللہ زمبا لا سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گنا کیا ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے ایک اور جگہ پریشاد ہوتا ہے یہ پارا چوبیس سورہ مومن آئ نمبر تین <تصفح> قوب وقل ترجمۂ کندولیمان گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب کرنے والا بڑے انعام والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف پھرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ بخشنے والا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے اور مفسرین نے غافر کا ایک معائنہ کیا ساتر چھپانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے صغیرہ اور کبیرا گناہ دنیا میں چھپانے والا ہے قیامت میں چھپانے والا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے تو ایمانداروں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے تو جو مالک و مولا گناہوں کے باوجود ہمیں اپنا بندہ فرمائے جو مالک و مولا ہمارے گناہوں کے باوجود توبہ کرنے پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے دنیا میں ہمارے پوشی فرمائے آخرت میں ہماری پوشی فرمائے ہمیں اسے محبت کرنی چاہیے اور اللہ کی محبت فرض اور کیسی محبت کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ اس کی یاد میں بسر ہو اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. ہر لمحہ اس کا ذکر کریں زبان سے قلب سے اعضا سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اس کی زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرنا یہ دل کا ذکر ہے اور زبان سے اس کا شکر ادا کرتے رہیں اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں اس کے پاک کلام کی تلاوت کرتے رہیں یہ زبان کا شکر ہے اور اعضاء کو اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں مشغول رکھیں تو یہ اعضاء بدن کا ذکر ہوگا اور نماز نماز جو ہے یہ تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے زبان بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے دل بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے نمازی کا اور سر سے لے کر پیر تک وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان بہت مہربان ہے کاش اس پاک پروردگار وردگار کے ہم متی و فرما بردار بندے بن جائیں اور ہر وقت اس کی طرف ہماری لو لگی رہے ماں نندے تیری طرف لو لگی رہی کاش شاش میری جان تو آمین. آمین. آمین. آمین. اللہ تبارک کا وطلا کا ایک صفاتی نام ہے ستار ستار وہ ذات پاک جو اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے اس کے ایب چھپائے عیبوں پر پردا پوشی کرے ہم دن رات نافرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن وہ ستار ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے ایب کھولنا میرے محشر میں نام ستار ہے تیرا یارب حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ میر پور کشمیر کھڑی شریف میں آپ کا مزار پور انوار ہے بہت پیاری بات فرماتے ہیں ایک گونا میرا ماں پہ ویکے یہ ہوتا باعت ہے, باعت ہے کہ اولاد ماں باپ کی نا فرمانی کرتی ہے تو ماں باپ اپنے اپنی اولاد کو گھر سے نکال دیتے اور ہم لاکھوں گنا کرتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی پھر بھی ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے اس کی یاد کے ساتھ اس کی اطاعت تو فرما برداری کے ساتھ آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم